الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبحو اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفات ملے گی صلی صل صل اللہ, اللہ, صل اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی منو کے سوالات اور امیر الحسنت کے جوابات تو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحباً و مرحبا تو آج کے سلسلے کو بھی آپ نے اوبل تاخیر دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے کیوں نہ پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المکم خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو یہ نیت کیجیے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام سنیں گے کیا پڑھیں گے عز و جل یا اللہ تعالی پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آئے گا ان کا نام پاک آئے گا تو ہم بھی یہاں پر دورد پاک پڑھیں گے اور آپ نے بھی درود پاک پڑنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپس میں باتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ عز اللہ از وجل اور سلسلے کو آخر دیکھیں گے اب سلسلے میں ہم, ہم آپ کے لیے بڑے پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں اور اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ تربیت فرماتے ہیں آپ کے اور ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت باپا جانی اور یہ سارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شورا حاجی عمادت تاری السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ خیریت سے آپ الحمد رب العالمین میں نے کوشش کی کہ میں خیریت معلوم کر لوں اور اماد بھائی کامیاب ہو گئے چلیں جی آئندہ آئی پی میں ہم کوشش کریں گے دی پہل دی کرنے کی اماد بھائی کیا لے کر آئے ہیں کیا گل گلدستے ہیں اصل ہم جو سلسلے کے اندر چل رہے تھے جی یوں کہ ایک آپ یوں سمجھے کہ مدنی بننے کی وراثت ہوئی اب وہ چھوٹا سا مدنی منا ہے تو اب کیا کرنا ہے اب یاد لازی بات ہے جب مدنی منا پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوا سردی ہے تو سردی سے بچانا ہے تو یہ چیز ہے جی اس کو پیک کر کے رکھنا ہے یہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں اور اس انداز سے ایک نظام چل رہا ہوتا ہے اور گھر کے اندر یوں سمجھے نا کہ وہ ایک مخدوم مینس جس کی خدمت کی جائے اور سارے گھر والے خادم بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو یوں کروں اس طرح کریں یہ بچہ جب بولنے لگے تو اللہ کہے جب زبان بات جائے تو پھر لا الہ الا اللہ کہے اب کھانا پینا تو ہے یعنی اب یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو بھائی جان نماز پڑھ لیجیے فوراً ایسی چیز نہیں ہے اس نے ابھی کھانا پینا شروع کرنا ہے ہم نے اس کو کھانے کے آداب پینے کے آداب حیا کے آداب بولنے کے آداب تمیز پڑوں سے آپ جناب سے بات کرنا ہے کہ تو بولا جاتا ہے گھروں کے اندر تو اب یہ تربیت اسلام نے بھی کہی ہے یہ تربیت کرتے کرتے کرتے کرتے آئے اب اس کی ایک خاص لرننگ اسٹیج آ گئی اب یہ جو لرننگ سٹیج آئی ہے اس میں اس کو عبادت کی طرف لے کر آنا یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بچہ تھا جو بڑا ہو گیا تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا کپڑے پہننے آ گئے کھانا پینا کچھ آ رہا ہے کچھ اس کے ادا بیان کر دیا اب اس کی لرننگ سٹیج میں عبادت کی ایک خاص لرننگ سٹیج آ چکی ہے جی یو سمجھیے اب ہمارا جو مدعی منا تھا وہ سات سال کی عمر کی طرف آ رہا ہے اب اس کو کیا کیا جائے گا پھر یہ کہ مثال کے طور پہ نماز کب سے روزہ کب سے مسجد کب سے جانا ہے اور اس انداز سے کیا کرنا ہے اور پھر اس کی زندگی میں کچھ چینجز آتے ہیں تو ایک یہ سمجھے کہ جب یہ چینجز آ رہے عبادت کے تعلق سے مزے مننے کے لیے اور دوسری طرف سے والدین کی یہ خاص ٹائم ہے یوں سمجھے کہ دینی تربیت کا بہت خاص پیریڈ سات سال hmm. کی عمر ہے یہ سات سال سے آپ یہ سمجھے سات سال سے نو سال کی عمر اور اس طرح کی جو اسٹیج ہے تو اس پہ والدین کے لیے بھی مدنی پھول ہے تو آج جو مدنی گلدستے ہیں اس میں سات سال کی عمر کے تعلق سے بھی ہیں روزہ کب سے رکھنا ہے انہوں نے اس تعلق سے بھی ہیں مسجد میں کب سے جانا اس تعلق جا سے بھی ہیں اور پھر والدین نے بھی کچھ کرنا ہے آج ہم والدین کو بھی کچھ کچھ بتائیں گے بھائی آپ بھی تیار رہیں آپ سے بھی تھوڑی بات کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم لے کر تربیت کا سلسلہ ہے اور تربیت جو ہے ایک دن سے ہی آپ نے سٹارٹ کر دینی ہے جیسے کسی بزرگ کا کال ہے نا کہ ایک دن کا بچہ ہے تو اس سے بھی آپ کہہ کے بات کر رہے ہیں تو امادئی ابتدا کیسے کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے ہم نے آپ کو بولا کہ یہ ایج بڑھتے بڑھتے لرننگ ایج سات سال کی عمر تک آ رہی جی اب سات سال کی عمر ہو تو بچوں کو کیسے سکھایا جائے یعنی یوں سمجھے کہ ایک سکھائے جب یہ ہوگا مدر المدینہ کے اندر ہے تو چھوٹے مدنی منہ اتنے چھوٹے مدنی مننے کہیں ہیں کہیں نہیں ہے ان کو بھی ذہن ماننا چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے چھوٹے سے بھی کہتے ہیں بڑے بڑے کام کرنے ہیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو اس عمر میں ان کو کیا کرنا ہے اور امی ابو آپ نے کیا کروانا ہے آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے جی نماز پڑھنے کا مجھے آج نہیں آتی میں کیسے پر ہوں آپ کے ابو نے सही کیا آپ کو نماز پڑھنے کا کہا ہے کلمہ پڑھنا تو آپ کو آتا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے حکم دیا ہے آرڈر کیا ہے کہ جب بچہ بچی سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو نماز کا بولو آڈر کرو نماز پڑھو تو آپ سات سال کی ہو گئی تو آپ کو صحیح تو گائے کہ نماز پڑھو ابھی آپ کو نہیں آتی تو یہ تو سمجھے اپنے تو جیسی آتی ہے جتنی آتی ہے اسی طرح پڑھو اب ابو کو بولو کہ میرے کو سکھاؤ جس طرح امی ابو پڑھتے ہیں اب آپ اسی طرح پڑھیں اور اب آپ کہیں ابو امی کو کہ مجھے سکھاؤ ان شاء اللہ آپ کو سکھائیں گے کچھ نہ کچھ بج... تو آپ کی جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق آپ کو یہ سکھائیں گے وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آپ کی نماز جو ہے وہ پکی ہو جائے گی ان شاء اللہ اور سب ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جو میں نے کیا اس کے مطابق کریں تعالیٰ صلی اللہ تعالی, صل تعالی علیہ وسلم علی صلو علی صلو اللہ, صلو اللہ تعالی علی محمد اس مدر السے کے اندر بہت سارے مدرے بھول گئے جو hmm. دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہ سات سال کے مدری منوں کے لیے والدین نے کیا کرنا ہے جی اور اس پہ دیکھیں ایجلی یہ دی تاریخ تاریخیں جو نا یہ معلوم ہونی چاہیے اور مدنی تاریخیں معلوم نہیں ہوتی عیسوی ہوتی عیسوی کا معلوم ہونا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ قانونی طور پر عیسوی تاریخوں کی ضرورت پڑتی ہے ڈاکیومینٹس کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے حوالے سے لیکن دینی تعلیمات کا جو ٹائم ہے اور کئی چیزوں کے معاملات ہیں زکوٰۃ کے لیے جو ٹائم ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس تعلق سے مطلب سمجھ آتی ہیں اور شادی کرنے والے کہ جب بچوں کی امی آتی ہیں تو بہت سارا سونا وغیرہ کا اس دن ملک بھی بنتی مالک بھی بنتی تو زکوٰۃ کے وسائل بھی آ جاتے ہیں تو خیر ابھی تو مدنی منو کے ساتھ ہے جی ہم یہ جی دیکھیں جی مدنی منو نے کتنی پیاری بات ایک امیر سنوتے مدنی پھول دیا ایک تو والدین کا ہو گیا کہ میں نے آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے کہا سب والدین کو کرے دوسری طرف جو مدنی مننی ہے اس کو امیر نے کیا مدنی فول دیا آپ اپنے ماں باپ کو بولے مجھ کو سکھاؤ بہن آپ تو مدنی منوں اور مدنی منوں نے نماز سیکھنی ہے آپ اپنی امی کو بولے سکھائے آپ آب اپنے ابو کو بولے سکھائے آپ اپنے کاری صاحب کو بولے سکھائے آپ اپنے امام صاحب کو بولے سکھائے آپ اپنے بڑے بھائی کو بولے سکھائے چھوٹے بھائی کو بولے سکھائے اور ہم بھی آپ کو نماز سکھائیں گے واہ بھائی وا اب دیکھیے پیارے پیارے مدنی منو پیارے آکا صلی اللہ علیہ سلام کا پیارا, پیارا پیارا فرمان آپ نے نماز پڑھنی ہے اب سات سال کے ہو جائیں تو جو بڑے ہیں ان کے گھر والے ہیں ان کو نماز کا حکم دیں تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ لبایک لب کہتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنا ہے گھر میں نمازوں کا اہتمام فرمائیے اب میں آپ کو ایک ایسا پیارا سواقع سنا رہا ہوں ایسا پیارا سواق سنا رہا ہوں آپ مزے کو ہی مزہ آ جائے گا حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے شکر کا لفظ آتا ہے اب یہ کہ آپ جب بچپن شریف میں تھے آپ کو شکر کھانے کا جو ہے شوق تھا شکر وہ شوق سے کھاتے تھے تو آپ کی امی جان نے فرمایا بیٹا فرید رحمت اللہ نماز پڑھا کرو اللہ تعالیٰ شکر دے گا اب ترکیب کیا ہوتی کہ آپ جب نماز کے لیے مسلح بچھاتے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی امی جان اس سے پہلے جان نماز کے نیچے جو ہے ایک پڑیا رکھ دیتی اب جب یہ سلام پھیرتے تو امی شکر امی کہ تین وہ جہ نماز کے نیچے دیکھیں جو وہ نماز ہٹا کے دیکھتے تو شکر کی پڑیا نظر آتی اور آپ شکر جو ہے شوق سے کھایا کرتے تھے تو اسی طرح کے دن جو ہے گزرتے گئے آپ نماز پڑھتے نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کو ایک شکر کی پڑیا ملتی تھی اب ایک دن جو ہے کسی مصروفیت کی بنا پر آپ کی والدہ کے ذہن سے نکل گیا کہ وہ جہاں نماز کے پیچھے جو ہے وہ پڑیا رکھنی ہے شکر کی حضرت بابا الدین شکر اللہ تعالی علیہ بچپن شریف میں آپ نے جو نماز کی نیت اب جب سلام پھیرا اب پڑیا تو رکھی نہیں تھی اب جیسی آپ نے سلام پھیرا تو پھر آپ نے جا ہٹائی تو اس کے نیچے سے شکر کی پڑیا آ <laughs> تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے شکر اٹھا کے کھانا شروع کی آپ کی امی جان نے فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھی لجیب امی نماز پڑھی تو باپ کی امی نے دل میں سوچا کہ وہ شکر تو رکھی نہیں ہے اب وہ شکر کی پڑیا کہاں سے ملی ان کو بولے بیٹا پڑیاں ملی تھی آپ کو بولے ہاں مجھے شکر کی پڑیا یہی تو ملی ہے تو آپ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی بارکاہ میں جو شکر ادا کیا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے مدنی منوں اور مدنی منوں کی اچھے انداز سے تربیت کرنے کی کوشش کیجئے ان کو آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر جو ہے جانماز ہوتی ہیں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بس اکاط جانماز نماز ہوتی ہے وہ سال سال تک چلتی ہے کیوں چل رہی ہے سالہ سال تک وہ شاید استعمالی کم ہوتی ہے گھر کی چادروں کی چادریں تبدیل ہو جاتی ہیں کپڑوں کے کپڑے تبدیل ہو جاتے ہیں جان نماز کیوں ہی تبدیل ہو رہی تو یہ کہیں سے وہ شکستہ ہی نہیں ہو رہی ہے وہ جیسی آئی تھی آج بھی ویسی ہے تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ استعمال نہیں ہو رہی تو مدنی من بھی اس چیز کا اہتمام فرمایا کہ چھوٹی سی جان ملتی ہے آپ نے بازار میں دیکھی ہوگی تو مدنی مننے بھی مدنی منیا بھی ایک چھوٹی سی اپنی جائنماز بنا لیں بنا ہے تصدیق پر درود پاک پڑھیں کلمہ شریف پڑھیں اور نماز پڑھیں نماز سے محبت کی جائے یہ نماز عادت بنانے کے لیے اچھی چیز ہے کہ چھوٹی جائیں وغیرہ اور ہو سکتا ہے ان کے گھر میں جو جائیں نماز استعمال نہیں ہوتی ہو وہ فرش پر سجدہ کرنے کا ذہن رکھتے ہو کہ وہ چلے اس مستحب پر عمل ہو جائے اور یہ زیادہ ثواب والا کام ہو جائے جائیں نماز کی جگہ اگر ڈائریکٹ زمین پر سجدہ ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ queue queue. آپ نے جو شکر کا واقعہ سنا ہے نا تو مدنی منوں نے شکر کے لیے نواز نہیں پڑھنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی یہ ایک اچھی بات ہے اب آپ کی عمر کتنی تھی بہت چھوٹے تھے دیکھیں ابھی تو ہم سات سال سترہ سترہ سال تک ہو جاتے تو نوازے نہیں پڑھتے ہوں گے ہو سکتا ہو بالکل ہی چھوٹے ہوں اور چار پانچ سال کے ہوں اور اس طرح کا عادت بنانے کے لیے ایک مدنی پھول ہو ایک کام کرنا ہے ہم نے کس لیے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کام کریں گے تو دنیا بھی برکتیں ملیں گی ان شاء اللہ میں بھی انعام ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں والے گھر جنت میں داخل کرے گا اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس کا بیان ہو ہی نہیں سکتا تو بڑی نعمتیں ملنی ہیں یہ شکر اپنی جگہ پر ہے مگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کر انشاءاللہ شاء اللہ جی یہ مدنی گلدستہ تو کمپلیٹ ہوا اور مدنی منو مدنی منیوں نے اس سے سیکھا بھی ہوگا نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ شاء اللہ از اب کیا بتا رہے ہیں ماد بھائی دیکھیں یہ تو ہو گیا نماز کے تعلق سے ایک بات اب لازمی بات ہے یہ روزے بھی رکھوانے ہونے بچوں کو عادت بنانی ہے اب بظاہر یوں دیکھا جائے نا تو روزے کا ایک ڈوریشن زیادہ ہے پورے دن بھر کھانے پینے وغیرہ سے رکنا تو اب یہ چیز مشقت طلب ہے اس کی بھی عادت پیدا کرنی ہے تو اس کے تعلق سے آئیے آپ کو مدونی گلدستہ دکھاتا جی میرا نام محمد ہے غربی سے کہ میری میں چڑیوں والا روزہ اچھا وہاں ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی اصطلاح ہو کہ تھوڑا بہت کھاتے پیتے رہیں چڑیا تھوڑا کھاتی ہے نا تو بچوں کا روزہ تھوڑا کھانا تو یہ یہ روزہ نہیں ہوتا ہے بچوں کو بھوکا نہ مارے جو پیٹ بھر کے بےچاروں کو کھانے دیں اور اگر یہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر غور کر رہے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تو پھر بڑوں والا ہی روزہ رکھوائیں اس کو تو ہی روزہ ہوگا اور نہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ نابالغ کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے تو چڑیوں والا روزہ جو ہے نا یہ من گڑتا ہے ایک دانہ بھی اگر یہ نگل لے گا روزہ یاد ہوتے ہوئے تو اس کا بیچارے کا روزہ ٹوٹ جائے گا مشک کے لیے اس طرح کیا جائے کہ سہاری کروا دی وہ کہ اب دوپہر کو کھا لینا تو دوپہر کو کھا لیا پھر کچھ نہیں کھایا پھر شام کو کھایا اس کو روزے کا نام نہ دیا جائے تو مشق کے طور پہ کبھی دوپہر پھر تھوڑا سا آگے تین بجے پھر جب وہ مطلب طاقت آ جائے اس نے اب پورا روزہ اس کو نیت کروا کر جائے بات وہ یہ کہ روزہ کہہ کر اس کو رکھوائیں گے مشکل یہ روزہ کہیں گے تو یہ روزہ نہیں ہے اگر بچے ہو کہیں گے کہ ہم تم کو روزہ سکھا رہے پتہ نہیں اس کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ مجھے فاقے کیوں کروا رہے مجھے بھوکا کیوں رکھتے ہیں تو بچے کا ایسا کہ بچہ اگر روزہ رکھ بھی لے اور واقعی روزہ پورا بڑوں والا رکھ لے تب بھی اگر وہ بھوک پیاس لگتی اور کھانا پانی مانگتا تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کھلا دیں لیکن ہم کر دیں گے ان کو سلاتے دیں سونے میں بھی سمجھے گما نہیں نکلتے اس کو کہانی نہیں دیتے بیچارے کو اور اگر کھانے دیں گے تو گجرے کون ڈالے گا نوٹوں کے گفٹ باکس کون دے گا اخبار میں فوٹو کیسے آئے گا اب یہ کہ روزہ اللہ کے لیے ہو ایسا لگ نہیں رہا بچوں کے روزے بس وہ اتنے دھوم دھڑک کے ہوتے ہیں اس میں وہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں یہ رسمی ہوتا ہے اور بچوں کو بےچاروں کو بھوکا رکھتے ہیں اب جس بچے کو روزہ رکھنے کی نیت کا شعور نہیں ہے اس کو روزہ کہاں رکھا تھا فریج میں رکھا ہے روزہ کہاں رکھے گا بےچارا کبھی بولے گا پیٹ میں رکھا کبھی بولے گا امی کے پاس رکھا روزہ بات کی نیت تو شرط ہوتی ہے نا تو روزے کی نیت شرط ہے تو ایسا سمجھدار بچہ جس کو پتا ہوگا یہ روزہ ہے اور روزہ یوں رکھا جاتا ہے اور یوں اس کی نیت ہوتی ہے اور دل میں بھی یوں ہو کیا روزہ ہی ہے اب ایسا نا سمجھ بچہ تین سال کا چار سال کا جس کو بےچارے کو بھولنے کی سو نہیں ہے اس کو رکھواتے روزہ روزہ نہیں رکھواتے بےچارے کو بھوکا مارتے ایسا نہ کیا کریں جب تک یہ سمجھدار نہ ہو نا کہ یہ روزہ اس کو بولتے ہیں جب تک روزہ نہ رکھوائیں صلو اللہ رکھ پائے ہاں اچھا پہلے یہ طے کروائے بھائی یہ روزہ جو ہے یہ فرج میں رکھنا ہے یا ڈی فریزر میں رکھنا ہے یہ تو بس مدنی منہ کو بھی ہم نے مدن گزرسہ دکھایا امیر و سنت کا تو اب آپ کا ذہن کیا بنا کہ چڑیوں والا روزہ ہے یا ایک داڑھ کا روزہ ہے آدھی داڑھ کا روزہ ہے زہر تک کا روزہ ہے اصر تک کا روزہ ہے کب تک کا روزہ ہے اب یہ تو پتا چل گیا نا مدنی منو امیر و سنت تربیت فرمائی کہ روزہ جو ہے پورا پورا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ امیر فرمایا پا کے یا پھر بھوک لگ رہی ہے لیکن اب پھر بھی جو نہیں کھا رہا ہے یا پھر بیچ میں کھا لیا تو اس طرح روزہ نہیں ہوتا روزے کا وقت کب سے کب تک ہے مان بھائی ہاں روزے کا وقت کب سے کب تک ہے یہ بھی ایک سوال ہے لیکن اب یہ وقت ان کو پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ لازمی بات ہے اب یہ مدنی منوں کو ہم کہیں گے کہ بھائی فجر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اس سے لے کر جب تک سورج نہیں ڈوبتا اس وقت تک کھانے پینے وغیرہ سے ان کو بچنا ہے ٹھیک ہے اب یہ بچے تو پریشان ہو جائیں گے لیکن پیارے مدنی منوں اور مدنی من آپ کو اگر بھوک لگے گی پیاس لگے گی آپ اپنی امی کو بتا دیں اپنے ابو کو بتا دیں وہ آپ کو کھانا دے دیں گے پانی دے دیں گے آپ کا روزہ جو آپ نے نیت کی تھی وہ اگر آپ پورا مغرب تک نہیں کر پائے تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا آپ نے اسی انداز سے کوشش کر کر کے اس تک پہنچنا ہے کہ آپ روزہ پورا کریں روزہ نام کس چیز کا Uh-huh. <laughs> صبحوں سے لے کر یعنی فجر کا وقت اس وقت سورج نہیں نکلا ہوتا اس وقت سورج جیسے رات ہوتی ہے ویسے ہوتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے یہ کیا وقت کہتے ہیں صبح صادق کا صبح صادق کا وقت ہے وہ لیکن لازمی بات ہے وہ ان کو مدنی منوں کو تو پتہ چلے گا نہیں صبح صادق پھر صبح کازب بھی ہوتی ہے یہ بیچارے کچھ بڑے مدنی منع بھی ہیں کہ ان کو تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کون سا وقت بھی ہے تو بڑے مدنی منوں کے سامنے اور بھی چیزیں رکھی ہوئی آپ تیار رہیے گا ان شاء اللہ ان اب جس طرح یہ کہ روزے سے بھی محبت کیجئے پیار کیجئے اچھا یہ کہ یہاں روزہ رکھا ہے وہاں روزہ رکھا ہے یہ کہنا بند کر دیں یہ پتہ نہیں کہاں سے الفاظ آ کہ فریج کے اندر رکھا ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ الماری میں رکھا ہوا ہے کوئی ادھر رکھا ہوا ہے کوئی ادھر رکھا ہوا ہے پیٹ میں روزہ رکھا ہے روزہ ادھر نہیں رکھا تھا یہ جملے کہنا بند کر دیجیے آپ کہنا بند کر دیجیے ہم مثالیں دینا بند کر دیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں تو پھر ہم مثالیں بھی دی جا ہیں پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں اب یہ بھی مدنی منوں کی تربیت ہے بولے میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا ہے پھر بعد مدنی منوں کی جب روزہ خوشائی ہوتی ہے یا پھر وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہار پہن کر جگہ جگہ جاتے ہیں اس افطاری لے کر نا میں نے پہلا روزہ رکھا ہے اب ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی ایک تربیت ہے کی انداز سے تربیت ہو رہی ہے پھر اچھا آپ نے روزہ رکھا ارے ماشاء اتنے سے آپ نے روزہ رکھا ہے یہ تو تعریف کر رہے ہیں اور پھر وہ بسوں کا لفافہ بھی دے دیتے ہیں اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں پھر کوئی مٹھائی وغیرہ کا ڈبا آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اب یہ کہ جہاں بڑے جو ہوتے ہیں مدنی منوں مدنی منوں کو دیگر کاموں سے روکتے ہیں تو ساتھ ساتھ جب پہلا روزہ رکھ پائیں تو ان کا یہ ذہن بنائیے کہ بیٹا روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے یعنی کہ ہاتھ پہن کے تیار ہو گئے ٹھیک ہے یہ بھی کام ہے لیکن آپ نے روزہ کشائی روزہ روزہ رکھنا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے رکھنا ہے یہ ایک بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر فرض کرے کسی نے ہار پہنا کر یوں بھیجا اور نیت یہ ہے کہ شوق شوق پیدا کا تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے اور اگر مطلب کسی نے پیسے دے دیے اور ہمارے ہاں رواج ہے اور اس پہ دے دیے تو اس پہ بھی حرج نہیں ہاں یہ بات ضرور غور کرنی ہے والدین کو جس کی طرف آپ نے توجہ دلا دی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بچے کی ابھی سے غلط تربیت کر رہے ہیں جی جو آپ مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور ابھی اگر ہم یہ کہیں گے جاؤ بھائی پیسے لے آؤ جاؤ یہ لیا ہو جاؤ یہ لے آؤ اس طرح کے بچوں کا ماحول بنتا ہے کہ پہلا روزہ رکھا ہے اب میں اپنے دوست کے پاس لے کے اپنے بچے کو اب یہ کرتے ہیں اب یہ کہ وہ مدنی منا بھی بس ہو سمجھ رہا ہوتا ہے ان انکل نے تو دیے ہی نہیں اچھا انہوں نے اتنے دیے تھے پھر وہ اپنے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے تو بھائی مدنی منو اس چیز کے لیے روزہ نہیں رکھنا اور جو بڑے ہیں ان مدنی منوں کی ہم نے مدنی منوں کی ہم نے اچھے انداز سے تربیت کرنی ہے آپ کے پھول پہلے والدین کے لیے <laughs> بعد میں مدنی منوں کے لیے جی دونوں کے لیے ٹھیک <laughs> ہے جی جی اماد جی بھائی اب مزید آگے کی دانی بڑھتے ہیں یہ مدنی گلدستہ بھی ہم نے ملاحدہ فرمایا اب کون سا مدنی گلدستہ لے کر آیا ہم اب کچھ دلچسپ انداز سے مدنی منوں کے بھی کچھ ہم نے مدنی گلدستے رکھے ہوئے اور آپ کو دکھاتے بعض اوقات نا مدنی مننے جیسے ہوتے نا مشکل چیزیں آ جاتی ہیں اب جیسے اب آپ نے صبح صادق کا لفظ بولا اب یہ لفظ سن کر نا بسوں اوقات ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے تو ان کو چاہیے کاری صاحب سے اپنے بڑوں سے اپنے امام صاحب سے ان سے پوچھا جائے ہمارا ایک لفظ بول دیا جاتا ہے فیضان صاحب اور بیت ہے پھر نعرہ لگا لیجیے پھر آپ فیضان صاحب اس کا مطلب کیا ہے اگر کسی نے پوچھ لیا تو کیا کریں گے آئیے مجھے گلدستہ دکھاتے سے پوچھ لیتے فیضان و اہل بیت صحابہ کرام اور اہل بیت الحمد کی ہم کو برکتیں ملیں ان سے ہم کو فائد حاصل ہو فوائد حاصل ہو فائدے ملے ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہمارا کام ہو گیا تو یہ فائدہ ہوا نا اس کو فائدہ ہوا کہیں گے فیض ملا کہیں گے فیضان جاری ہوا ان کا یہ کہیں گے ول تعالیٰ علم و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم حبیب صلی اللہ تعالیٰ جی تو پیارے پیارے مدنی منو جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام کو صاحب اکرام کو اولیاء اکرام کو پکارتے ہیں تو اس کی ہمیں برکتیں ملتے ہیں ہمیں اس کی برکتیں ملتی ہیں اب یہ ہے کہ ہمیں ان سے پیار ہے ان سے محبت ہے ہم تو ان کو پکاریں گے اور ان کے پکارنے کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم مشکل میں کسی پریشانی میں پیارے آ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں المدد یا رسول اللہ آپ کسی مصیبت میں پریشانی میں گر جائیں تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ پکاریں انشاءاللہ شاء آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اوس پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد فرمائے آنکھیں بن کر کے ہوس پاک کے گمبر شریف کا تصور بانے اور عرض کیجئے یا وس پاک میری پریشانی ہے مصیبت دور ہو جائے ان شاء مصیبت دور ہو جائے گی اچھا کبھی آپ خواب میں ڈر جائیں یا کوئی ایسی راستے سے جا رہا ہوں کہ آپ کو ایسی چیز نظر آ جائے کہ آپ ڈر جائیں اس کو دیکھ کے تو کچھ لوگ اپنی زبان سے الٹے الٹے الٹ الفاظ نکالتے ہیں آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے یا ہوس المدد یا وہ اسپاک المدد یا رسول اللہ مدد فرمائیے اب پیر صاحب سے مدد مانگے تو انشاءاللہ شاء زوجل جب آپ کی زبان سے اس قسم کے جملے ادا ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے بزرگ دین اللہ عزوجل کی عطا سے مدد فرماتے ہیں تو اپنے مدارس میں بھی اپنے گھر میں بھی نعرے لگاتے رہیے فضانے صابہ اہل بیت جاری رہے گا, جا گا فیضانے انبیاء جاری رہے گا, جا گا فیضانے اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ یعنی یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں طاقت دی ہے الحمد اور اللہ ہی نے جو طاقت دی ہے اس طاقت کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالی کے عبادت کے کاموں میں ہمیں مصروف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ان حکم پر چلانے والے ہیں ہم ان سے محبت کریں گے ان کے قریب ہوں گے تو زیادہ نمازیں پڑھیں گے थी? ان کے قریب ہوں گے تو روزے زیادہ رکھیں گے ان کے قریب ہوں گے تو ہمارے اندر بہتری آئے گی ہم اچھے مسلمان اچھے انسان بن کر معاشرے کی میں ابریں گے थी? تو थी? بزرگوں سے تعلق رکھنے کے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے آخرت بھی اچھی ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں انبیاء کرام علی مسرت و تسلیمات کے ساتھ وابستہ کیا پیارے آکد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہونا پیارے آکد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے حصہ پانا جو حج کرے اس کو خود پیارے آکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے روزے پر حاضری کا حکم ارشاد فرمایا تو اس لیے ہم جو جائیں گے ان سے تعلق رکھیں گے ان سے تعلق اس وجہ سے کہ اللہ رسول کا حکم ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے اس سے ہمیں دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی, گی. یہ ایک بڑا اچھا موضوع تھا فیضان صحابہ اور اہل بیت ہمارے اس گفتگو کے اندر آ بڑا میٹھا میٹھا ایک موضوع آ ہم hmm. چل رہے تھے نماز سے اور چونکہ یہ مدنی منوں کا سلسلہ ہے مدنی منو ہم بیچ بیچ میں آپ کے سوالات لے کر آئیں گے اس طرح اور اپنے موضوع کو بھی رکھیں گے کچھ دلچسپی بھی ہوگی تھوڑا موضوع کو لے کر آئیں گے آپ بھی دیکھیں گے اچھا اب دیکھیں ایک ہوتا ہے مدنی منا ایک ہوتی مدنی منی مدنی منی کے لیے مدنی برقعہ ہے مدنی منی کے لیے چادر ہے مدنی منی کے لیے یہ چیزیں مدنی منی کے لیے بھی عبادت, عبادت کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں اب نماز پڑھنی ہے تو مدنی منی نے بھی پڑھنی مدنی منی نے بھی پڑھنی لیکن جب اس کی عمر بڑھ رہی ہے ہم یہ بول رہے ہیں لرننگ اسٹیج آ رہی ہے اب اس نے مسجد کی طرف بھی آنا ہے مدنی منہ نے مدنی طرف, طرف مسجد میں آنا ہے اور مدنی منیا کہاں جائیں گی مد بھائی وہ تو چادر اور چار دیواری میں ہوں گے وہ نماز کہاں پڑھیں گی گھر کے اندر پڑھیں گی, گھر کے اندر پڑھیں گی؟ اب مدنی منوں کو کس طرح پڑھنی ہے کیا کرنی ہے آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حمادہ ہے میں بات کر رہا ہوں پیارے بابا جان میری عمر نو سال ہے اور میرے بھائی کی عمر سات سال ہے ہم گھر پر ہی نماز پڑھتے ہیں کیوں کہ مسجد میں کافی بچے ہوتے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں ہم کتنی عمر میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں رہنمائی فرما دیجئے آپ دونوں بھائی جایا کریں مسجد میں اور سے الگ تلگ پیچھے سب سے آخر میں نماز پڑھا کریں کیونکہ اگر وہ دوسرے بچے شرارت ہیں شرارتیں کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور کیسے رکھیں اور رکھنے میں نقصان بھی تو ہے نا تو ان کا سمجھاتے رہیں کہ یہ شرارتیں نہ کریں اور جو بچے شرارتیں کرتے ہیں ان کو بھی میں یہ مدنی التجا کرتا ہوں کہ شرارتیں نہ کی جائیں مسجد میں آواز بلند کرنے کو پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا پھر شرارتیں تو ہو بھی بری چیز ہے صلی اللہ صلی وسلم جی جو گھر کے بڑے ہیں وہ خود بھی مسجد کی جانب جائیے مسجد میں جا کے نماز ادا کریں اور جو گھر کے مدنی منے ہیں لیکن سمجھدار ہیں آپ ان کو بھی مسجد لے کے جائیے اور ان کو مدنی پھول دیجئے کہ مسجد کے اداب یہ ہیں اچھا بسا اوقات یوں ماحول بنتا ہے کہ آپ جو ہے آفس جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں کاج پہ آتے ہیں تو گھر کا مدنی منا یا مدنی منی پوچھتے ہیں نا ابو آپ کہاں جاتے ہیں میں بھائی آفس جاتا ہوں اچھا وہاں جا کے کیا کرتے ہیں اچھا جی میں وہاں کام کرتا ہوں اپنے کام کے بارے میں بتاتے ہیں اچھا ابو میں بھی چلوں ارے بھائی بچے نہیں جاتے وہاں پر وہاں تو ہمارا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے پھر جو ہے کچھ دنوں بعد پھر یہی سوال آتا ہے ابو میں بھی چلوں کیا کام کرتے ہیں تو پھر آپ منع کرتے تھے نہیں آپ آپ کریں گے ان کا کام نہیں ہے تو پھر کسی دن دادی یا بچوں کی امی یا گھر سے کوئی سفارش کرتا ہے ان کو لے جائیے ان کو دکھائے تو روزانہ کہتا ہے مجھ سے بھی کہتا ہے آپ لے کر چلے جائیے تو پھر کسی دن آپ کا ذہن بنتا ہے کہ چلیں جی آج کچھ اس قسم کا موقع ہے کہ میں ان کو لے کر چلتا ہوں جب آپ ان کو لے کر چلتے ہیں تو اس سے بہت اچھا ایک بات بتائیں بیٹا اگر میں آپ کو لے کے جاؤں گا آپ شرارتیں تو نہیں کریں گے نہیں ابو میں شرارتیں نہیں کروں گا اچھا کسی سے پیسے تو نہیں مانگیں گے اگر کوئی میرا دوست آپ کو پیسے دے گا یہ رکھ لیں آپ پیسے لیں گے نہیں اب نہیں لوں گا آپ اس کی تربیت کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میرے ساتھ جا رہے ہیں عزت کی بات ہے اگر آپ نے یوں کام کیا تو پھر لوگ باتیں بنائیں گے کہ بھئی فلاں کا بچہ ہے دیکھو کیسی حرکتیں کر رہا ہے تو آپ اس کی تربیت کرتے ہیں کسی جگہ لے جانے سے پہلے اور گاڑی میں بھی تربیت ہو رہی ہے رات کو ٹھیک ہے پھر صبح ملتے ہیں انشاءاللہ پھر جب آپ لے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کی تربیت بھی ہوتی ہے اس مدنی منا بھی ہوتا ہے اور وہ اچھے انداز سے اس جگہ سے ہو کر آ بھی جاتا ہے اب آپ مسجد لے کے جا رہے ہیں اب یوں کوئی ہو گیا میں چلوں آپ بھی چلے آ رہے ہیں بھاگا باغی میں اس کو بھی بھاگا باغی میں لے کے چلے آ رہے ہیں آپ جب راستے میں جا رہے ہیں تو مسجد میں لے جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ باتیں احتیاطیں بتائیں کہ بیٹا دیکھیں مسجد میں شرارتیں نہیں کرنا ہو سکتا ہے ادھر کچھ بچے شرارتیں کر رہے آپ نے ان کو منع کرنا ہے آپ نے انہیں سمجھانا ہے لیکن ان بچوں کے ساتھ مل کر آپ نے شرارتیں نہیں کرنا اگر ہر نمازی اپنے ساتھ جو مدنی منع جو سمجھدار مدنی منع ان کو لے کر آ رہا ہے اور آتے وقت یہ ذہن بنا دے کہ آپ نے شرارتیں نہیں کرنا آپ نے ہدم بازی نہیں کرنی ہے تو ان شاء دینا مدینہ ماحول بنتا چلا جائے گا جی ماں بھائی کیا کہیں گے اچھا اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ نا سمجھ بچے کو مسجد میں لے کر جانا شران یہ جائز نہیں ہے جو بالکل شرارتی اور نا سمجھ ہے شاپ کر دیتے ہیں یا شور شرابہ کر لیتے ہیں سپوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے نا اور بچوں کو لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے اور پاگل اور نا سمجھ بچوں سے مسجد کو بچانے کا حکم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدین چینل کے ناظرین آپ خود بھی مسجد کی طرف جائیے نمازوں کا اہتمام فرمائیے اور جو سمجھدار مدنی منڈے ہیں انہی کو مسجد کی طرف لے کر جائیے اور جو ناسمجھ ہیں رو رہے ہیں آپ ان کو پھر بھی نہیں لے کے جائیں تب تک روئے گا خاموش ہو جائے گا بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں آپ جا رہے ہوتے ہیں رو رہا ہوتا آپ لے کے جاتے ہیں تو مسجد بھی لے کے جا رہے ہیں تو یہ, یہ کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں آپ چلے جائیے تھوڑی دیر بعد بھول جائے گا آ, یہ ابھی رو رہا ہے وہاں جا کے آپ رو جائیں گے جی جو ہو رہا ہے نا تو اس لیے آپ خود اپنے آپ کو رونے سے بچانے کے لیے ان کو رونے دیجیے ٹافی کھائے گا اپنی پاس ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا ہو جاتا ہے بہرحال موضوع تو چل رہا ہے لرننگ اسٹیج ہے سیکھنے کی عمر ہے سات سال کی عمر ہے پھر یہ تھوڑی تھوڑی بڑھتے بڑھتے پھر ایسی اسٹیج بھی آتی ہے اس کو بہت سی اور باتیں بیان کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے یا والدین توجہ فرمائیں آپ کو شروع میں میں نے ارض کیا تھا کہ والدین کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ہے ایک بڑا ہی عام مدری گلدستہ والدین بہت توجہ سے دیکھیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بچوں کو کس عمر میں بلوکت کے مسائل بتائے جائیں اور ان کو کیسے سمجھائے جائیں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے لڑکا جو ہے بارہ اور پندرہ سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے تو جب وہ مراحق ہو جائے نہ قریب بلوغ نہ سمجھو کہ بارہ سال سے پہلے پہلے جب یہ آپ کو لگے کہ یہ سمجھدار ہو گیا ہے تو اس وقت پہ لڑکے کو باپ یہ مسائل سمجھا دے کسی اور کے حوالے نہ کیا جائے تو مراحق یہ اس معاملے میں پھر نقصان ہو سکتا ہے دوسرا کوئی سمجھائے گا نا کہ اس کے استاد کو بول دیا یا قاری صاحب کو بول دیا فلاں کو تو یہ نہیں ٹھیک باپ خود سمجھائے اسی طرح بچی نو اور پندرہ کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے تو نو سے پہلے پہلے جب یہ سمجھدار ہو جائے کہ اب یہ سمجھ لے گی یہ باتیں تو اس کو اس کی ماں سمجھا دے نو سال کے بعد سمجھانے میں رسک ہے نا ہو سکتا نو سال کی ہوتے ہی بالغا یا بارہ سال کا وہ ہوتے ہی بالغ ہو جائے اور اتنی دیر تک وہ غفلت میں گزارے تو اس سے پہلے پہلے ان کو متا آگاہ کر دیا جائے ہاں یہ ہجری سن کے حساب سے اس کو یہ عمر نو اور پندرہ لڑکی اور بارہ اور پندرہ لڑکا یہ ہجری سن کے حساب سے کے حساب سے نہیں جنوری فروری کے حساب سے نہیں رمضان شبی الاول اور یہ مہینے ہے نا مبارک پورے بارہ مہینے ان حساب سے ہوگی عمر علیہ اللہ حبیب تو جی مدنی منوں اور مدنی منو آپ نے آج کا سلسلہ ملاحدہ فرمایا اب اماد بھائی کیا بتا رہے ہیں آپ اب ہم اگلے سلسلے کے لیے ان کو دعوت دیں گے کہ یہ مدری چینل پر رہیں اگلے سلسلے کا انتظار کریں ان الرحمن اللہ مدری پلو کے ساتھ آئیں گے تو پیارے پیارے مدری مننوں اور مدنی منوں اب ہمارے سلسلے مدری مننوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات کا وقت اختتام ہوا اللہ سوج ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر رسنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق اتنا فرمائے آمین بجاین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر میں اپنے ازم کا اظہار کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری گی گی غیبت کریں گے غیبت سنیں گے ان شاء اللہ, اللہ مسجد برو تحریک جاری رہے گی, گی انشاء اللہ عز جل اور اختتام پر ہم آپ کو پیارا سا میٹھا سا اچھا سا سونا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی علی وسلم فیضانے مدنی زاکرہ جاری رہے گا فیضان اتا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل حکایت حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علی و علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ شیطان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے کلیم میں توبہ کا ارادہ رکھتا ہوں آپ برائے مہربانی اللہ جل مزدور سے میرے متعلق درخواست کریں حضرت سید اللہ موسا کلیم اللہ علا نبی واللاط اسلام خوش ہوئے کہ وا شیطان توبہ پر آمادہ ہو گیا اور اللہ جل مزدور کی بارگاہ میں تو مانگی یا اللہ یہ شیطان بھی تو آخر تیری ہی مخلوق ہے اور وہ اس سے توبہ کی التجا کرتا ہے تو برائے کرم اس کی توبہ قبول فرما لے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آیا اے موسیٰ وہ توبہ کرنے کا نہیں تو پھر وہی نازل ہوئی اے موسیٰ شیطان سے کہہ دو کہ وہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ علا نبی نا علیہ اللہ کہ مزار شریف کو سجدہ کر دے اور یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور اکڑ خون کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ منفا کیا بات کہتے ہوئے اور مزاروں کو ماننے لگا میں تو آدم علیہ السلام جب سامنے موجود تھے اس وقت ان کو سجدہ نہیں کیا تو اب بولا میں مزار کو سجدا کروں گا میں مزار ماننے والا نہیں یا یہ غلط پہ بھی دور کر دوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مزاروں کو سجدہ کرنا چاہیں گے نا ازم بلّہ کی بات نہیں تو میرا محترم اسلامی بھائیوں اللہ تعالی کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں بھی غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا سیدنا <تصح> حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غصے میں دیکھو تو صحیح انسان کیسا اچھلتا اے انسان غصے میں کتنا اچھلتا ہے کہیں اب کی اچھال مجھے دوزخ میں نہ پڑے قاتل جتنے بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے جذباتی ہوتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اڈا کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے غصے کو ثابو پا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کر لیتے ہیں